دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا یا الذین آمنو اذا نو دی علی سولا یوم جمعہ تساؤ اللہ ذکر اللہ وزار البائی جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اے ایمان والوں بظاہر اس کا ترجمہ فساؤ دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور یعنی نماز کی طرف آؤ آو اور وزر البئی خریدو فروخت چھوڑ دو خیر الحکم ان کن تم تعلمون. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو اب مفسرین کی یہاں بحث یہ چلی کہ فسا کر دوڑو دوڑنے سے تو حضور نے منع فرمایا مثال کے طور پر سیاح ستا میں حدیث شریف ہے حضور نماز پڑھا رہے ایک آدمی کی دوڑنے سے جو آواز پیروں کی ہوتی آہٹ وہ حضور نے محسوس فرمائی تو نماز کے بعد فرمایا تم میں کون تھا کسی نے کہا جی میں تھا یعنی رکعت کے ملنے کی ہرس میں کہ مجھے رکت مل جائے میں دوڑتا ہوا ہے فرما سنو نماز کے جب آؤ نہای چین سکون تمانیت سے چلو جو رکعتیں مل جائیں ان کو پالو جو چھوٹ جائیں ان کو بعد میں ادا کر لو امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوڑتے ہوئے آنا یہ ایک طرح سے مسجد کی بھی شان کے خلاف ہے کہ آدمی کوئی دوڑے اب اس کا جواب کہ فساؤ اسمت فرما کے دوڑ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج میں ایک واجب ہے سعی سعی کے معنی بھی دوڑنے کے کہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ سفا مروا پر دوڑی آج حاجیوں کو بھی یہ سنت ہے حج کی سعی تو واجب ہے لیکن اس پر صفا مروا پر مردوں کے لیے دوڑنا جو ہے یہ سنت ہے تو یہاں بھی دوڑنے کے معنی میں تو علماء نے اس کو ایک طرح سے کوشش کرنے کے معنی میں بھی لکھا ہے اور چلنے کے معنی میں بھی صحیح کا لکھا ہے اب ان کی دلیل سنیے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے قربانی کے لیے تو یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں ہے فلما بلاگا ماں ہو یہ لفظ یہاں بھی سایہ فلم ما بلاگا ماں ہو سایہ کالا یا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ان کے والد ان کو لے گئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمیں قربانی کریں دونوں باپ بیٹے چلے رسی لے کر چھری لے کر کے تو یہ کب کی بات تھی کہ فلم ما بلاگا ماہو سار اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو لے گئے اور جانے کے بعد ایک جنگل میں پہنچے جہاں قربانی کی جاتی اس کو مساقت یہ کیا نام ہے اس کو جو قربان قربان وہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کالا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارافل منا میں میں نے ایک خواب دیکھا میں خواب کیا دیکھتا ہوں انی آز کا میں تجھے ذبح کر رہا ماں جاتا اب بتا تیری کیا رائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یا آباتی فن ماں تو مرو ستدونی ان من اللہ میرے والد گرامی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کی تکمیل کر لیج آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ماضا کرا تو آپ مجھے دیکھیں گے کہ جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو انشاءاللہ من اللہ منصابری آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں اب نتیجہ کیا نکلا ان آیتوں کا کہ فلم ما بلاغا ماہو سایہ کے مانے اسماعیل علیہ وسلم دوڑنے لگے نہیں ہو چلنے پھرنے کے قابل تو اب اس کا آیت کا کیا معنی ہوا کہ جب جمعے اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ کوشش کرو چل کر کے آؤ ایک اور روزوں نے منع فرمایا کہ دوڑ کر کے رکت حاصل کرنا صحیح نہیں اس کی وجہ کیا ہے پوری کی پوری نمازیت جو نماز جو ہے وہ نہایت سکون اور تمانیت کے ساتھ ہونی چاہیے ایک آدمی جو دوڑ کر کے آئے سانس پھول رہی رکو میں مل گیا دیکھیے اس میں چین سکون تمانیت تو ختم ہو گئی حالانکہ عبادت جو ہے وہ تو چین سکون تمانیت سے پڑھنے کا نام جیسے مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں بہت طویل حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہم تو سمجھتے نا کسی کو برے وقت میں مدد کر دی جائے یہ احسان آڑے وقت میں کسی کے کام آئے تو یہ احسان مگر عربی نے احسان کے معنی اس میں یہ بتایا کہ حضور احسان کے کیا مانا فرما احسان کا معنی یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا اب اگر اسی پر اکتفا ہوتی تو ہم میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو شان کی نماز پڑھتا ہو کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا حضور علیہ السلام ہماری کمزوریوں کو جانتے تھے اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا یہ کئی میں میں کتاب اور مشکات میں بڑی تفصیل کے ساتھ جس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فرما پہلے تو یہ کہ تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا اب کیا مطلب جب وہ تجھے دیکھ رہا ہے تب اس میں خوشی اور خزو پیدا ہوگا نماز میں تو دوڑ کر کے آنے میں اگرچہ رکا چلی جائے کوئی حرج نہیں جو ملے اسے پا لیا جائے جیسا کہ سیاستہ میں حدیث شریف اور جو رکعتیں چلی جائیں اس کو پالیں جو مل جائیں پھبے گا تو اس طریقے سے دوڑ کر آنے سے حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا اور نماز کا خوشی اور خضو جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا جی